خلق الموت احسن عملا وهو جس نے موت اور زندگی پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے اور وہ زبردست بڑا معاف کرنے والا ہے